ہلو السلام علیکم حضور ناراض نہ ہوں اب آپ جیسے حضرات کدھر جائیں پھر ہم جیسے جواہال کے نا حضرات جوال اسی طرح سوال کرتے ہیں بات تو کرنے ہی نہیں دیتے چھڑ جاتے ہو میری بات تو سنو آپ اللہ علیہ وسلم کوئی بات سنی ہے آپ نے میری میں جو ہی کرنے لگتا ہوں درمیان میں بات کو توڑ دیتے ہو ہیں فرمایا طریقہ ہم کو اتنے فارغ تو نہیں ہم نے اور سبق بھی پڑھانے بات سنو میری جو اگر پسند آئے تو عمل کرنا نہ پسند آئے تو کسی اور سے پوچھ لینا ٹھیک ہے فرمایا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نیت سے جس نے پڑھا کہ میں اس میں جو دینیات ہیں جو اسلامیات ہیں میں ان کو پڑھ کے اس سے مجھے فائدہ ہوگا اور جو اس میں غلط نظریات پیش کیے گئے ہیں میں ان کو سمجھ کے ان کا رد قرآن و حدیث کی روح سے لکھوں گا اچھا اب اس میں کمیونزم سوشلزم ان کے نظریات بھی آ گئے ہیں انگلش بھی آ گئی ہے بہت سارے نظریات ہیں ایک آدمی پہلے ان کو سمجھے کہ یہ کیا کہتے ہیں دین لوگ پھر اس کو سمجھ کے اس کا رد لکھے اس نیت سے کوئی پڑھے تو پھر تو اس کے لیے جائز اگر کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ میں انہی کے نظریات کو آگے کہلاؤں گا اس نیت سے پڑھتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے وہ گناہ گاہ یہی تو میری بات تھی اتنا مالا مالو بنیات کہ کافر کی بات کو اس لیے سنو سمجھو کہ جو کچھ اس نے کہا میں اس کو سمجھوں پھر اس کا رد لکھوں اس طرح کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فلسفہ یونان پہلے سمجھا پڑھا پھر اس کا رد لکھا اچھا حضور گزار جی آپ تھوڑا سا مجھے موقع عنایت فرمائیں گے یہ میں نے سوال جو کیا جو سوال ہم پر کسی نے کیا میں نے آپ کو یہ کیا ہے کہ یہ جو تعلیم پاکستان کے اندر یا سکولوں جو کالجوں کی تعلیم ہے اس کے متعلق وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ تعلیم اس کی اگر کوئی نیت کسی کی اچھی ہے میں اس رد اس کا رد کرنا چاہتا ہوں غلط نظریات کا فلاں کیا اس ملک پاکستان کے اندر آج تک جو فرنگی نظام چل رہا ہے اس تعلیم سے فرنگی نظام کی مخالفت فرنگی قانون کی مخالفت فرنگی تہذیب کی مخالفت فرنگی معاشرت کی مخالفت اس سکول کی تعلیم حاصل کرنے والے نے کی ہے علامہ اقبال سکول کا تعلیم یافتہ تھا کہ کوئی نہیں تھا جی جی تھے بالکل تھے اس نے کی ہے کہ نہیں کی سر اس نے مخالفت جو کی ہے حضور تو اس تعلیم کا نتیجہ تھی مخالفت یا وہ اسلام کی تعلیم جو اس کو ان کو بزرگوں سے روحانی طور پر حاصل ہوگی اس کا نتیجہ تھی یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں اقبال تو خود سنو جی سکول میں پڑھنے والے آدمی کو ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلواؤ حضرت لا دین اور دین پیسے ہو سکتے ہیں یار ہوتے ہیں کہ لا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے ایک عیسائی ایک عیسائی آدمی کی تعلیم عیسائیت کی تعلیم کو اس لیے حاصل کرے کہ میں اس کا رد کروں ایک لا دین اس لیے پڑھے میں سمجھوں تو وہ کیا ہے آپ جی اس لیے پڑھے کہ میں لندن میں جا کے لوگوں کو گفتگو کر کے ان کو سمجھاؤں تو صحیح اس نظریے سے میری بات سنو اس نظریے سے جو پڑھے گا ریاضیات جی علما نے پڑھی ہے فلسفہ یونان وہ کو دینی علم نہیں تھا امام غزالی نے اس لیے پڑھا کہ میں سمجھوں اور پھر اس کو میں اس کا رد اور اس کا جواب دوں بہت سارے ایسے سمجھدار لوگ اس میدان میں آئے ہیں جنہوں نے ان کے نظریات کو پڑھا ہے اور پھر اس کا رد لکھا ہے انگلش پڑھی ہے تو انگلش میں اس کا جواب دیا ہے اچھا اسی طرح ایک نام ایک سیریز پڑھی ہے ان کے نظریات کو پڑھا ہے پھر اس کا اسلامی معیشت کا ایک نظام دیا ہے. कर कर कर پڑھے ہی نہیں ذیر کو تو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سکولوں میں تعلیم ہے اس میں اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو مزید